اور موت کی کراہیت یہ ہے جس کا نام وہن ہے اور یہ جب تم میں پیدا ہو جائے گا تو تمہارے اندر تمہاری محاورت جو ہے خوف تمہارا ختم ہو جائے گا اور تم دنیا کے لیے اقوام عالم کے لیے ایک کر دیوالا بن جاؤ گے نرم چارہ بن جاؤ گے یہ ہے وہ نقشہ کہ جو سورت جمعہ میں سابقہ امت کا کھینچا گیا موت کی آرزو سے فرار اور اسی کا ایک نتیجہ اور بھی سمجھ لیجیے اس کا ایک نتیجہ بزدلی جو پیدا ہوتی ہے جو یہود میں پیدا ہوئی تھی اس کا ایک نقشہ یہ ہے کہ جو ہم سورہ صف میں دیکھ چکے ہیں یوری دونف جیسے کہ سورہ بقرہ کی اس آیت نے ان کا تقابل کیا گیا مشرقین سے کہ یہ ان مشرقین سے بھی بڑھ کر دنیا کی زندگی کے زیادہ حریص ہیں ولا تجنہ آرسنا سے آلہ حیات ومن الزین اشرکھوں اسی طرح کا تقابل ہے کہ مشرقی نے عرب نے حضور کے ساتھ اگر ان کی مخالفت تھی تو کھل کر میدان میں مقابلہ کیا ہے سامنے سے وار کیا ہے اپنے مابودا باطل کے لیے جانے دیے ابو جہل نے یہ بھی کہا ہے میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا زخمی ہو چکا تھا اور اب اس کی گردن کاٹی جا رہی تھی تو کہا ذرا نیچے سے کاٹنا تھا کہ جب نیزے کے اوپر میرا سر رکھو تو وہ اونچا نظر آئے معلوم ہو کسی سردار کی گردن ان کے اندر بج نہیں تھی انہوں نے وار کیا سامنے سے کیا اور اپنے اپنے مابود آنے باطل کے لیے بھی جانے نثاب کر لیکن جب کسی مسلمان قوم میں یہ وہن پیدا ہو جاتا ہے اس میں دنیا پرستی آ جاتی ہے اس میں حب دنیا و کراہیت الموت آتی ہے تو اس سے بڑھ کر بزدل قوم دنیا میں اور کوئی نہیں یہ وہ نقشہ ہے جو یہود کا تھا کہ یہ لوگ جو ہے مشرقین یہ تو مقابلہ کر رہے ہیں مزاحمت کر رہے ہیں دین کے غلبے کی یہ تو اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں اپنی تلواروں سے کر رہے ہیں اپنی جانیں دے کر کر رہے ہیں لیکن یہود کا طرز عمل یہ ہے کہ یوریدون لہ نور اللہ بے یہ اپنے منہ کی پھوکوں سے چاہتے اللہ کے نور کو بجھا دینا اور یہ مضمون بھی اتنا اہم ہے کہ یہ مضمون سورہ توبہ میں بھی آیا ہے یوریدون نور اللہ بے صرف لے اور این کا فرق ہے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں یہ ان کا طرز عمل ہے اور در حقیقت یہ مظہر ہے ان کی مستری کا اور اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ حشر میں لہن تم اشد الرحمتن فی سدور ہی من اللہ اے مسلمانوں ان کے دلوں میں تمہارے تمہارا روگ تمہارا خوف اللہ کے روغ اور خوف سے کہیں بڑھ کر ہے یا اللہ سے نہیں ڈرتے تم سے ڈرتے اللہ کا خشیت یا اللہ کا خوف ان پر نہیں ہے بلکہ تمہارا خوف ہے ظال کا بے ان قوم اور یہ اس لیے کہ یہ جاننے والے لوگ نہیں ہیں. اگر علم حقیقی ہو علم حقیقی تو ایمان ہے ایمان کا منطقی نتیجہ کیا ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے پھر بزدلی کا کیا سوال ہے مرنا تو ہے ہی ہے ایک ہی دفعہ مرنا ہے اور اگر موت حق کے راستے میں آ جائے اور شہادت کی موت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے نشانے مرد مومن بات کو ہم جو مر گایب تبصم پر لبے اسے لیکن یہ کہ وزین اللہ یفق قہون وہ لوگ جن کے اندر یہ تفقع نہیں یہ فہم نہیں ایمان کا یہ علم نہیں یہ نور نہیں یہ بصیرت بات نہیں ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ اگرچہ کتاب والے ہیں شریعت والے ہیں کلمہ گو ہیں اس لیے کہ یہ آیات جو ہیں سورہ حشر کی یہ منافقوں اور یہودیوں دونوں کے بارے میں آئی بلکہ سیاق کلام جو ہے مہاں سورہ حشر میں وہ تو منافقین کی طرف زیادہ ہے لیکن امام راضی نے وضاحت کی ہے کہ ہاں مراد یہودی بھی ہے اور منافق بھی ہے اور ویسے بھی حقیقت یہ ہے کہ یہ منافقت کا پودا جو ہے یہ بھی ایک انڈر گروتھ تھا یہودیوں کے زیر سایہ جیسے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اونچے ان کے نیچے کچھ جھاڑ جکار کو جھاڑیاں اگاتی ہیں تو یہودیوں ہی کے اثرات تھے اصل میں مدینے کے معاشرے میں جس کی وجہ سے کہ وہاں پر جو لوگ ایمان لائے ان میں سے منافقین بھی نکلے مکے میں یہودی نہیں تھا لہذا مکے میں جو ایمان لایا ہے وہ کوئی منافق نہیں ہوا ان میں سے یہ یہودیوں کا برا سایہ تھا یہ انہیں قدر حقیقت اس کو میں نے لفظ تعبیر کیا انڈر گروتھ تھا یہ یہ جو منافقت کا پیدا ہے کہ جو در حقیقت یہود کے ان سایہ درختوں کے نیچے جو پودا جو اگا ہے وہ بنافقت کا ہے لہذا یہ آیت امام راضی کی صراحت کے مطابق دونوں کو کور کر رہی ہے لہن تم اسد و رحبت من اللہ قوم اللہ قبول لاقات یہ کبھی تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے اے مسلمانوں جمع ہو کر صفے باندھ کر آمنے سامنے آ کر کبھی جنگ نہیں کریں گے الا فی قرن محسن او من وائے جدور سوائے اس کے کہ یا تو بڑے ہی فارٹیفائڈ قلعے جو ہوں ان کے اندر بیٹھ کر دفاع کریں گے وہاں سے کوئی فائرنگ کریں گے وہاں سے کوئی اینٹیں پھینکیں گے چھتوں پر چڑھ کر اینٹیں پھینکیں گے او من رائے جدور یا کہیں فصیلوں کے پیچھے اپنی جانوں کا تحفظ برقرار رکھتے ہوئے سامنے آ کر دو بدو مقابلے کی ان کے اندر ہمت نہیں رہی یہ بزدلی ہے کہ جو پیدا ہو جاتی ہے جب کسی مسلمان قوم کے اندر واہن پیدا ہو جائے ولاکن نفی کم تمہارے اندر واہن پیدا ہو جائے گا. وہ نقشہ ہے جو یہاں کھینچا گیا کلیادین ہادو انا سے یہاں ایک نقطہ رہ گیا ہے جو تفصیلی اشکار اس میں ہے ان حیات میں موت کی آرزو یا تمنا ممنوع ہے اس سے ہمیں روکا گیا ہے جبکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو فتح من الموت اور نہ صرف اس مقام پر کہا گیا ابھی میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیات سنا چکا ہوں بول انکان اتلقم الدار الآخرت ان اللہ خالص تم انداز سے فتمنموت ہے ان کو تم اگر سچے ہو تو موت کی آرزو کرو تو اس میں تین باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں ایک تو یہ کہ صرف مسائب سے در کر گھبرا کر موت کی آرزو ہے اصل میں کہ جس سے منع کیا گیا ہے ورنہ اگر نکائے رب کا شوق ہو یا یہ کہ کسی وقت انسان یہ محسوس کرے اس کی بھی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ آدمی یہ محسوس کرے کہ اب میری عمر اتنی ہو گئی ہے یا میرے قواہ اتنے ضعیف ہو گئے ہیں کہ شاید اب بھاری ذمہ داروں کا بوجھ میں نہ اٹھا پاؤں اس وقت اگر جس لیے کہ یہ بات میں اس لیے ارض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی علو سے مروی ہے جو آپ کا آخری حج تھا آپ کی زندگی میں جب آخری بار آپ جا رہے تھے اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا تو واپسی کے سفر کے دوران کہیں پڑاؤ تھا تو صحرا میں آپ شام کے وقت چت لیٹ گئے ہیں آسمان کی طرف رخ ہے لیٹے ہوئے ہیں ریت پر اور اس وقت وہ دعا کیا ہے اللہ اب میرے آساپ کمزور ہو گئے ہیں میری ہڈیاں اب کمزور پڑ چکی ہیں اور یہ الفاظ مجھے خاص طور پر اس لیے میں نے بہت نوٹ کیے کہ یہی بات آئی ہے سورہ مریم میں جب حضرت ذخیرہ کی دعا ہے رب وہادل آزم و منی وشٹال الراس راس اے ہے پروردگار میری ہڈیاں آپ کمزور پڑ گئی ہیں اور میرا سر جو ہے سفید ہو گیا ہے بالکل تقریباً وہی الفاظ ہے جو حضرت عمر نے کہے تو مجھے فقبزی لے مجھے اس سے پہلے پہلے اپنی طرف اٹھا لے کہ مجھے کوئی شرمندگی کا معاملہ مملکت کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ جو بارے گراں ہے کہ حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ اور فراغ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا بھر گیا تو قیامت کے دن ذمہ دار عمر ہوگا اب یہ ہے ایک احساس ایک ہے کہ کوئی تکلیف آپ کو آئی ہے بیماری ہے وہ نہیں جھیلی جا رہی اس کی تکلیف یا یہ کہ کوئی اور اسی طرح کی مصیبت آ گئی ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہے اور اس میں آپ بہت کی عارج کریں میں زمین و آسمان کا فرق ہے میں وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے مسلم شریف میں ہے ترمزی میں ہے ابو داود میں ہے نسائی میں ہے ابن ماجہ میں ہے مسلد احمد میں ہے حضرت عنص ابن مالک نصی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت کی گئی ہے لایت امن احد وب من تمن <دُرِّن> یہ لفظ جو ہے خاص طور پر نوٹ کرانا چاہتا ہوں دیکھو مسلمانوں تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے ہرگز موت کی آرزو نہ کرے مندرن اگر کوئی تکلیف پہنچی جھیلو برداشت کرو ہر حال میں صبر کرو تمہارے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ تکلیف کو جھیل سکو لایت امن احاط احدکم الموت من منزل <دُرِّن> کسی تکلیف کی وجہ سے تم میں سے کوئی شوق شخص کبھی بہت کی آردو نہ کرے من دن اصابہو کسی تکلیف کے باعث کے جو اس پر واقع ہو گئی ہو اسے لاہت ہو گئی ہو ف انکار لا مدا <فَعَلًا> فائل اور اگر کوئی راستہ تمہیں نظر نہ آئے سوائے اس کے کہ کچھ نہ کچھ یعنی برداشت سے کوئی باہر ہوتا معاملہ نظر آئے تو پھر فل یقل تو پھر یہ کہنا چاہیے اس کو اللہ ماکانت الحیات و خیر اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ یہ زندگی میرے لیے خیر ہے بھلائی کا ذریعہ ہے نیکی کا ذریعہ ہے کچھ کمانے کا ذریعہ بنے اس وقت تک مجھے زندہ رکھا وہ تمفنیت الوفا تو خیر ال اور اے اللہ جب موت تیرے علم کے مطابق میرے لیے بہتر ہو جائے میرے لیے صحیح تر ہو مفید تر ہو پھر مجھے وفات دے دیجیے یہ در حقیقت وہی مضمون ہے جو دعا استخار کا ہے کہ اللہ میں اپنا معاملہ تیرے حوالے کر رہا ہوں اگر تو تیرے علم میں ہے کہ ابھی زندگی میرے لیے خیر کا ذریعہ ہے کسی بھلائی کا ذریعہ ہے کوئی نیکی کمانے کا ذریعہ ہے تو ٹھیک ہے مجھے زندہ رکھنا اور اگر تیرے علم میں ہے ظاہر بات ہے تیرے علم میں کامل سے کوئی شے باہر نہیں ہے ٹیریل میں یہ ہے کہ اب موت میرے لیے بہتر ہو گئی ہے تو مجھے جلد از جلد تو اپنے پاس بلا لے تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ صرف مصائب سے گھبرا کر کسی تکلیف سے دل جو چو چھوٹا کر کے موت کی آرزو سے روکا گیا ہے لیکن یہ کہ اگر آئندہ آنے والی ذمہ داریوں کے احساس کے تحت جو حضرت عمر کا معاملہ ہے وہ اس وقت کوئی تکلیف نہیں تھی بلکہ ایک ذمہ داریوں کا بوجھ اکے جس کو محسوس کر رہے تھے تو معاملہ مختلف ہوگا نمبر دو ایک ہے شوق لقائے رب اللہ سے ملاقات کے شوق میں اللہ کی محبت کے جذبے میں انسان موت کی آرگوں کرے گا اس کی مثال ہمارے سامنے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے آکیل میں یہ بات ہوگی کہ انبیاء کا یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں آپشن ملتی رہی کہ اب آپ کا وقت تو پورا ہو گیا ہے جو ذمہ داری آپ پر تھی وہ اب ادا ہو چکی لیکن یہ کہ ابھی آپ کا فیصلہ خود کر لیں اگر مزید دنیا میں رہنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے اور اگر آپ اب واپسی ہی کا فیصلہ کریں تو بھی اختیار ہے تو یہ اختیار یہ آپشن انبیاء کو دیا جاتا ہے اور حضور کے جو آخری وقت کے کلمات ہیں وہ در حقیقت اسی کی گمبازی کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا وہ آپشن ایکسرسائز کیا ہے اللہ رفیق بس اب تو رفیق آلاہی کی طرف ملاجرت اے اللہ تیرا ہی اب میں طالب ہوں اللہ اے اللہ تو ہی مجھے تو ہی مطلوب ہے اب میں مزید اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا چنانچہ جو تھوڑی دیر قبل جو آپ تھوڑا سا وقفہ و افاقہ ہوا تھا آپ کو اور آپ تشریف لائے تھے اپنے حجرے سے باہر برامد ہوئے حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے انہیں اندازہ ہو گیا کہ حضور آ رہے تو پیچھے ہٹنے لگے تھے تو حضور نے پھر اشارے سے کہا کہ نہیں تم نماز پڑھاؤ اور آپ حضرت ابو کے پہلو میں بیٹھ گئے بیٹھ کر نماز ادا کی حضور نے اور اس نماز کی کیفیت یہ تھی کہ جو امام ہے مسلمانوں کے وہ حضرت ابوبکر رہی لیکن حضرت ابوبکر حضور کا ابتدا کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ آخری نماز بالواسطہ امامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مسلمانوں نے ادا کی اس کے بعد جو آپ نے فرمایا وہ یہی تھا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا بندے نے یہ شہ قبول کر لی آپ اسی وجہ سے حضرت بکر رو پڑ بات یہ سب مزرات نہیں سمجھے کہ یہ بات کیا ہے کہ یہ اپنی بات حضور فرما رہی ہے نہیں اللہ نے اپنے ایک بندے کو ایک اختیار دیا لیکن حضرت ابوبک رو پڑے انہیں اندازہ ہو گیا کہ حضور نے اب فیصلہ کر لیا اس اعتبار سے بھی گویا کہ موت کو پسند کر لینا اگر کہیں آپشن ہے تو لقاء رب کے شوق میں ہم موت کی آرزو کرنا یا موت کے لیے وہ اپنے لیے پسندیدہ قرار دینا یہ بھی اس کے منافی نہیں ہوگا ایک تیسری تعمیل کی ہے اس کی اور وہ تعبیل امام راضی نے کی ہے لیکن یہ کہ امام راضی اسے منسوخ کرتے ہیں اوروں کی طرف بھی کہ یہ در حقیقت دعوت مباہلا تھی فتح بند الموت اس سے براد جو ہے مطلقاً موت کی آرزو نہیں ہے بلکہ مباحلے کی دعوت تھی جیسے سورہ آل عمران میں مباہلا جو ہے وہ جو, جو عیسائیوں کے ساتھ ہوا اس کا تو سراہ کریں تو منب تہجا تعلو نہ دو اب نانا و ابنا کم و نسان و نسا کم ونفوس نا و من تہل فنجا لالت الدا یہ ابتحال یہ مباہلا ہے کہ جب کوئی شے کسی پر پورے طور سے واضح ہو گئی ہو اور آپ کو بھی اب یہ آپ کا دل گواہی دے رہا کہ اس شخص پر بات پوری طرح منتشف ہو چکی ہے اب یہ صرف ہر دھرمی میں انکار کر رہا ہے اس وقت آخری ٹیسٹ یہ ہے کہ اب مباہلا کیجیے مباہلا عام حالات میں کرنے کی شے نہیں ہے اسی وقت جبکہ یقین ہو جائے اگر کوئی شخص مغالطے میں ہے تو اور آپ کو یہ خیال ہے کہ ابھی یہ مغالطے میں حقیقت اس پر پورے طور سے منکشف نہیں ہوئی ہے تو مباہلہ نہیں ہوگا مباہلا اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ یہ یقین ہو جائے ایک فریق کو کہ بات پوری واضح ہو چکی ہے یہ جانتا ہے کہ حقیقت یہ ہے اور اب صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے منکر ہے تو اس کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کرنے کے لیے اب اس کو چیلنج کیا جائے کہ آؤ پھر بیٹھو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر تیری لانت ہو جائے تو جس کے دل میں وہ چور ہوگا وہ اس سے فرار اختیار کرے گا نگران کے جو بڑے عیسائی علماء آئے تھے راہب آئے تھے کس سین ان میں سے آئے تھے بہت بڑی جماعت تھی وہ سب فرار کی اختیار کر گئی مباحلہ کا چیلنج حدود کا انہوں نے قبول نہیں کیا تو یہ اصل میں حق کے احقاق اور معافی کے ابتال کا ایک ذریعہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ کس کو کتنا کانفیڈنس ہے اپنی بات کے اوپر اور کون در حقیقت سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے غلط موقف اختیار کر رہا ہے تو یہ امام راضی نے نقل کیا ہے کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے خود انہوں نے بھی اس کو ترجیح دی ہے کہ یہ مباہلے کی دعوت تھی گویا کہ یہاں پہ اگرچہ الفاظ مباہلے کے نہیں آئے ہیں کہ اگر تمہیں واقع یہ زوم ہے یعنی ان کے زوم کو توڑنا مقبود ہے یہ تمہارا زوم ہے ہی نہیں یہ صرف تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو اپنے منہ سے کہہ رہے ہو زالے کا کال ہم و جیسے کہ سورہ بقرہ کے تیسرے روپوں میں کہا گیا ہے کہ ان کن تم فی البا نزلنا عبدنا فاتو صورت ودو شہدا کو مند اللہ ان تم صادقین لیکن یہ کہ یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے وہ لم تفالو و لم تفالو خت کو نار التی وقوع اور ناسولی جا رہا اگر تم اس چیلنج کو قبول نہیں کرو گے اور ہرگز نہیں کرو گے اس لیے کہ تمہارا یہ کہنا جو ہے یہ تم صرف زبان سے کہہ رہے ہو تمہیں کوئی شک نہیں ہے قرآن مجید کے بارے میں اگر تم کسی شک میں ہو کہ یہ جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر یہ کہ تم مقابلہ کر لو اور کوئی صورت اس جیسی بنا لاؤ اور پکار لو اور بلا لو اپنے تمام شہار اور اپنے تمام جو بھی مددگار ہیں ان سب کو لیکن اگر تم یہ نہ کرو اور ہر گرد نہیں کر سکو گے یہ ہے در حقیقت و انداز چیلنجنگ انداز کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے دل میں شک نہیں تم جانتے ہو یہ کرام اللہ ہے یہ صرف تم جھوٹ موٹ اپنی زبان سے کہہ رہے ہو بالکل وہی انداز امام کے نزدیک کی آیات میں ہے کہ یہ زوم حقیقی نہیں تھا ان امانی کا باطل ہونا ان پر بھی منکشف تھا وہ بھی جانتے تھے یہ صرف ان کی منہ کی باتیں تھیں اور یہ اس مباحلے کے ذریعے سے ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کرنا مقصود تھا یہاں جو آخری آیت ہے کل انل موت النزی افزور امین ہو ظاہر بات ہے کہ اس کے بارے میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو جس سے تم خائف ہو خوف زدہ ہو بچنا چاہتے ہو ایک جگہ فرمایا گیا ولا کن تم فی گرو جی چاہے تم ایسے قلعوں میں چلے جاؤ کہ جن میں پورا پہرے پہروں کا اہتمام کر لیا گیا ہو پوری حفاظت کا اہتمام کر لیا گیا ہو موت تو وہاں بھی آ جائے گی فن ملاقی کم سم متردون و شہادت فی الب بات الم تامل یہاں یہ ہمارا سورہ جمعہ کا دوسرا حصہ مکمل ہو گیا آٹھ آیات پر اب جو چند منٹ بقایا ہے ان میں میں چاہتا ہوں وقت کا مصرف ہو جائے جو تیسرا حصہ ہے سورہ مبارکہ کا وہ حکمت و احکام جمعہ پر مشتمل تین آیات ہے کل اس کا مطالعہ تو انشاءاللہ شاء اگلے ہفتے ہوگا اور تفصیل سے گفتگو ہوگی اس وقت ربط کلام سمجھ لیجیے اس لیے کہ میں نے بالکل آغاز میں ارض کیا تھا کہ بظاہر کوئی ربط نہیں ہے یہ جو دو حصے سامنے آئے ہیں ہمارے پہلی چار آیات پھر دوسری چار آیات ان کا مضمون بہت مربوط ہے دوسرے کے ساتھ لیکن یہ, سور یہ جو جمعہ کی حکمت اور احکام کی تاکہ جمعے کی نماز کا ذکر اور اس کے لیے بہت ہی تاکید کا انداز اختیار کیا گیا یہ کس لیے تو اس کو چند جملوں میں میں سمجھا دینا چاہتا ہوں سورہ صف سے چلیے حضور کا مقصد ہے بے سک اسلامی انقلاب یعنی دین کا غلبہ لیک رحو والدین کل نہیں اس کے لیے جہاد و قتال اور اس کے لیے ایک نظم جماعت اس کی پوری رہنمائی سورہ صف میں موجود سورہ جمعہ میں آپ آئے اس کے لیے مردان کار افرادی قوت کی فراہمی دعوت کے ذریعے پھر ان کی تربیت تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت و تسکیہ یہ ہے کہ جو مضمون ہے سورہ جمعہ کا جو اس کا عمود ہے جو مرکزی مضمون ہے اب یوں سمجھئے کہ اس حزب اللہ کا جیسے کہ آج کل بھی ہمارے ہاں ایک معروف شہ ہے ہر انقلابی جماعت اپنا کوئی نہ کوئی ہفتے وار اجتماع منعقد کرتی ہے مقصد کیا ہوتا کہ اس انقلابی جماعت میں اس کے جو کارکن ہیں جو وابستگان ہیں ان کے سامنے اپنا فکر تازہ رہے تازہ ہوتا رہے اس لیے کہ اس دنیا میں ظاہر بات ہے کہ خارج سے اثرات پڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنا فکر دھندلا جاتا ہے کہیں ادھر سے کوئی اثر پڑ گیا ہے کہیں ادھر سے کوئی اثر پڑ گیا ہے کہیں ادھر سے کوئی بات آ گئی ہے ہر شخص جو ہے اس بات کا جواب بھی نہیں دے پاتا اس اشکال کو رفع نہیں کر پاتا اس کی وجہ سے خود اس کا جو اپنا جو وہ ڈیپ ہے اس کی کمٹمنٹ کی اس کی کنوکشن کی اس میں کمی آتی ہے لہذا ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ کہ کوئی نہ کوئی ایسا ریگولر اجتماع ہوتا رہے کہ جس میں ان کا فکر تازہ ہوتا رہے ان کی آئیڈیالوجی جو ہے پھر ان کے سامنے بہت واضح ہو کر آ جائے ان کا عزم جو ہے وہ بھی اثر نو تازہ ہو جائے ان کے اندر ایک جذبہ جو ہے وہ بھی مزید جو ہے دوبارہ ابھر کر زندہ ہو جائے اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ اس سدی کے آغاز میں کمیونسٹ پارٹی ایک انقلابی پارٹی کی حیثیت سے پوری دنیا میں معروف ہوئی ان کے جو بھی سٹڈی سرکلز ریگولر ویکلی میٹنگز تاکہ وہ جو بھی ان, کا, ان کی الکتاب داس کیپیٹل ان کا لٹریچر وہ تو وہ کتاب تھی کیپیٹل جو کہ مارکس اور رینجل نے مل کر لکھی تھی اب اس کا مطالعہ ہو رہا ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے یا حالات حاضرہ پر اس کا انتباہ کیا جا رہا ہے تاکہ کارکل مطمئن رہے ان کا ذہن جو ہے سلجھا رہے ان کے سامنے اپنی منزل بالکل واضح رہے اور اس کی طرف پیش قدمی کا جذبہ جو ہے برقرار رہے تو یوں جان لیجیے کہ ہزب اللہ جو انقلابی پارٹی ہے اللہ کی انقلابی پارٹی اللہ کے دین کے غلبے کے لئے جدوجہد کرنے والی پارٹی نظام خلافت کے قیام کے لئے جدوجہد کرنے والی پارٹی اس کا اب ابھی لٹریچر قرآن ہے اس قرآن کے ساتھ تعلق کو تازہ رکھنا خود جمعہ ہے اصل میں جس نے جمعے کو جمعہ بنایا ہے ورنہ زور کی نماز میں تو چار رقطیں ہیں جو فرض ہے جمعے کی نماز میں جا کر دو رکتیں رہ گئی یہ فرض اور اس کو کمپنسیٹ کیا گیا دو خطبوں سے یہ میں تفصیل سے بعد محض کروں گا کہ خطبہ جو دو ہے اس کی حکمت کیا ہے کوئی شے وغیرہ حکمت نہیں ہے لیکن خطبے میں حضور کیا کرتے تھے یہ روایت موجود ہے مسلم شریف میں اس کا وطن ان شاء درس میں جب تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو ہوگی تو وہ بھی بیان کروں کہ کان صلی اللہ علیہ یکرو آیات من القرآن و یذکر الناس رناس خطبے میں بھی آپ آیات قرآنی کی تلاوت فرماتے تھے لوگوں کی نصیحت کرتے تھے تسکید کرتے تھے یاد دہانی کرتے تھے ریمائنڈ کرنا تازہ کر دینا ذہن میں کہ اپنا فکر اپنا فلسفہ اپنی سوچ اپنی انقلابی آئیڈیالوجی پھر یہ کہ اپنی منزل کا شعور اپنے طریقے کار کے بارے میں پورا انشراح صدر یہ برقرار رہے یہ کہیں دھدلانے نہ پائے اس کے لیے یہ ہفتے وار اجتماع ہے جمعہ کا گویا کے ہر نائب رسول کو جمعہ کے روز ممبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی کام کرنا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے یتلو علیہم ہی وایوز کیم وا بحب ال یہ ہے اصل میں اس سورہ مبارکہ کا عمود اور اس عمل کے تسلسل کے لیے اور تعلیم بالغان کا ایک عظیم نظام قائم کرنے کے لئے یہ جمعہ کا نظام اس امت کو عطا کیا گیا بارک اللہ علی بلا گم فل العظیم و نفاانی ویا گمبر آیا کے وزیر حکیم